سورت المائدہ مدنی سورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے یا منو افو بالعقد اے لوگوں جو ایمان لائے ہو عقود بندشوں کی عہدوں کی پوری, پوری پوری پابندی کرو کیونکہ عہد شکنی انسان کے حق میں سخت نقصان دہ ہوتی ہے جب کوئی قوم اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیتی ہے تو اس پر فقر و فاقہ مسلط ہو جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم عہد شکنی کرتی ہے اس میں قتل و غارت پھیل جاتا ہے اس لیے انسان اللہ تعالی کے ساتھ عہد میں جو منسلک ہے اس عہد کو بھی پورا کرنا چاہیے اور اسی طرح اللہ کا نام لے کر جب بندوں سے عہد کرتا ہے تو اس عہد کی بھی پاسداری کرنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم عہد شکنی کرتی ہے اس پر دشمن کو مسلط کر دیا جاتا ہے تمہارے لیے مویشی قسم کے سب جانور حلال کیے گئے پیڑ بکری گائے اونٹ سوائے ان کے جو آگے چل کر تم کو بتائے جائیں گے لیکن احرام کی حالت میں شکار کو اپنے لیے حلال نہ کر لو کیونکہ احرام ایک خاص سٹیٹ ہے اللہ کے گھر جانے کے لیے ایک خاص یونیفارم ہے یا ایک خاص ڈریس ہے یا ایک خاص حالت ہے انسان کی جس میں انسان اللہ کی طرح گھر جانے کا ارادہ کرتا ہے تو اس موقع پر کچھ پابندیاں جو عائد کی گئی ہیں ان کی نگرانی کرنی چاہیے اور ان کو نبھانا چاہیے اور اس میں سے ایک پابندی کیا ہے کہ احرام کی حالت میں شکار نہ کیا جائے جو کہ عام حالات میں حلال ہے جیسے روزے کی حالت میں حلال کھانا منع کر دیا جاتا ہے اسی طرح احرام کی حالت میں کچھ مخصوص کام منع کر دیے جاتے ہیں کہ وہ نہیں کرو اور اس میں اصل حکمت کیا ہے اللہ کی اطاعت یعنی ایک اطاعت کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کی بات مانتا یا نہیں مانتا ان اللہ کما اگر کوئی کہے کہ ایسا کیوں تو جواب یہ کہ بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے انسان کون ہے جو کہے کہ کیوں حکم دیا ہاں اگر کسی چیز کی حکمت سمجھنا چاہتا ہے تو ضرور سمجھے مگر اعتراض کے لیے نہیں کیونکہ کہ اللہ وانتم لا تعلمون اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے یا لوگوں جو ایمان لائے ہو خدا پرستی کی نشانیوں کو اللہ کے شاعر کو بے حرمت نہ کرو ان کی تعظیم کرو نہ حرام مہینوں میں سے کسی کو حلال کر لو نہ قربانی کے جانوروں پر دسترازی کرو نہ ان جانوروں پر ہاتھ ڈالو جن کی گردنوں میں نظر خداوندی کی علامت کے طور پر پٹے پڑے ہوئے ہوں یعنی جو حرم کی طرف لے جائے جا رہے ہوں نہ ان لوگوں کو چھیڑو جو اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں مکان محترم کعبہ کی طرف جا رہے ہوں ہاں جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو تم شکار کر سکتے ہو اور دیکھو ایک گروہ نے جو تمہارے لیے مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا ہے یعنی مکہ والوں نے مسلمانوں کے لیے اور خصوصاً امرائے ہدیبیہ کے موقع پر ان کو مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی تھی تو اس پر مسلمانوں کے اندر ایک بہت غصہ اور غم تھا تو اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ جو راستہ انہوں نے بند کر دیا تو اس پر تمہارا غصہ تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم بھی ان کے مقابلے میں نارواز زیادتی کرنے لگو یہ ہے دین کی تعلیم کتنی خوبصورت تعلیم یعنی مسلمانوں کا حق تھا پورے عرب کا حق تھا کہ وہ جب چاہے اللہ کے گھر کی زیارت کریں کیونکہ اللہ کا گھر سب کے لیے لیکن مسلمانوں کے دشمنوں نے ان پر اس گھر کا راستہ بند کر دیا یہ موقع بہت اشتعال انگیز تھا بہت جذباتیت والا تھا لیکن اس میں بھی مسلمانوں کو صبر کی تلقین کی گئی اور فرمایا کہ اب بھی عدل و انصاف سے کام لینا ہے کسی کے ساتھ ناراضگی ہو سکتی ہے کسی کے ساتھ کوئی اختلافات ہو سکتے ہیں کلیشز ہو سکتے ہیں لیکن ہمیشہ انسان اللہ سے ڈرتا رہے اور اختلاف کے موقع پر حد سے نہ بڑھے کسی پر ظلم نہ کرے کیونکہ دشمن پر بھی ظلم کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں وہ تعاون والری و تقوا جو کام نیکی اور خدا ترسی کے ہیں ان میں سب سے تعاون کرو سب کا ساتھ دو کوئی بھی خیر کی بات لے کر اٹھے تو اس کی مدد کرو اور جو گناہ اور زیادتی کے کام ہیں ان میں سے کسی سے بھی تعاون نہیں کرو خواہ وہ تمہارے اپنے بہن بھائی کیوں نہ کر رہے ہوں اللہ سے ڈرو اس کی سزا بہت سخت ہے حرمت علیکم لغیر اللہ تم پر حرام کیا گیا مردار خون سور کا گوشت وہ جانور جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو یعنی کسی اور کی خوشنودی کے لیے کسی اور کی تعظیم کے لیے وہ جو گلا گھٹ کر یا چوٹ کھا کر یا بلندی سے گر کر یا ٹکر کھا کر مرا ہو یا جسے کسی درندے نے پھاڑا ہو سوائے اس کے جسے تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا تو یہ تمام چیزیں حرام ہیں سوائے اس کے جو مصنوع طریقے سے حلال کیا گیا ذبح کیا گیا ہو اور کیا حرام ہے وما نصب وہ جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو جیسے مشرقین بتوں کے نام پر اپنے جانور ذبح کیا کرتے تھے تو کسی آستانے پر کسی اور کی خوشنودی کے لیے ادر دن اللہ یہ بھی اس جانور کو حرام کر دیتا ہے کیونکہ جانور اللہ نے پیدا کیا اس نے ہمارے لیے اس کو غذا بنایا جب انسان اسے اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کرتا ہے تو وہ انسان کے لیے کھانا درست نہیں رہتا کیونکہ بہت ابتدا میں ہی حکم دیا گیا تھا کہ حلال اور پاک چیزیں کھاؤ تو حلال میں ایک تو ظاہری طور پر چیز کا صاف ستھرا ہونا جو طیب ہونا ضروری ہے اور دوسرا یہ کہ اس پر اللہ کا نام بھی لیا گیا ہو اللہ کے سوا کسی اور کی نظر و نیاز نہ مانی گئی ہو ان دستقسیمل ازلام نیز یہ بھی تمہارے لیے ناجائز ہے کہ پانچ کے ذریعے سے اپنی قسمت معلوم کرو قرآن اندازی جائز ہے لیکن قسمت کا حال معلوم کرنا یہ درست نہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح تعلیمات ہیں کہ کسی کے پاس جا کر غیب کی خبریں معلوم نہ کی جائیں کیونکہ اس سے انسان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص شریعت محمدی کا انکار کرتا ہے جو کسی کے پاس جا کر غیب کی خبریں معلوم کرتا ہے فسق یہ سب آمال فسق ہیں نافرمانی ہیں لہذا نافرمانی کے کاموں سے انسان کو بچنا چاہیے علی میا اسلوین کفر دِينِكُمْ آج کافروں کو تمہارے دین کی طرف سے پوری مایوسی ہو چکی ہے یعنی جب یہ تمام چیزیں حلال حرام واضح کر دی گئی تو ان کو پتا چل گیا کہ اب یہ دین اور یہ طریقہ بالکل فرق ہے ان کے طریقے سے لہذا تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو یعنی دین کے معاملے میں انسان کو بندوں سے نہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے کیونکہ دین کی کوئی بھی چیز اس وقت قابل قبول ہے جب وہ خالصتا اللہ کے لیے کی گئی ہو وما امیر اللہ علی عبود اللہ مخلصین اللہ الدین انہیں حکم دیا گیا ہے کہ وہ دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت کریں اور جانور ذبہ کرنا یہ بھی عبادت ہی کا ایک حصہ ہے اگر وہ اللہ کے نام پر کیا جائے آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا علی مکمل تلکم دینا کم و اتمم تو علی کم امتی اسلام دینا آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا اپنی نعمت تم پر تمام کر دی یعنی نعمت ہدایت اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے لہذا ہمیں بھی اس دین پر راضی ہو جانا چاہیے مطمئن رہنا چاہیے اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس کی پابندی کرنی چاہیے اور اس سے آگے خود ساختہ دین نہیں بنانا چاہیے اللہ تعالی نے ہر چیز کے بارے میں جو ہمیں کرنی چاہیے جو نہیں کرنی چاہیے جو حلال ہے جو حرام ہے پوری طرح واضح کر کے ہمیں تعلیمات دے دی ہیں اب اگر کوئی بعد میں آ کر دین کے نام پر اپنی منمانی منوانا شروع کر دے تو ایسی بدعات اللہ کے ہاں ناقابل قبول ہیں حدیث میں آتا ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ میں اور بدعت کیا ہے ہر وہ نئی نکالی ہوئی چیز جس کی اصل دین میں موجود نہ ہو جس کو ثاب سمجھ کے کی کیا جا رہا ہو اور دین کا حصہ سمجھ کے کی کیا جا رہا غفور غفوریم تو جو شخص بھوک سے مجبور ہو کر ان میں سے کوئی چیز کھا لے یعنی اس کی جان جا رہی ہو تو جان بچانے کے لیے اگر حرام میں سے کوئی لکم چند لے لیتا ہے بغیر اس کے کہ گناہ کی طرف اس کا میلان ہو تو بے شک اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے یعنی دین کے اندر فلیکسیبلٹی ہے جہاں حلال حرام واضح ہے وہاں پر معذوری مجبوری اور تکلیف اور ازر کی حالت میں بھی موجود ہیں اور یہی اس دن کی خوبصورتی ہے یہ فطرت کے آن مطابق ہے انسان کو کسی ایسی چیز کا مکلف نہیں کیا گیا جو اس کی وسط سے باہر ہو لاف اللہ اب اگر کسی کی جان جا رہی ہے اور اس کے پاس جان بچانے کے لیے حرام کے سوا کوئی چارہ نہیں تو جان بچانا لازم ہے اور ضرورتن تھوڑے سے حرام سے اگر وقتی طور پر فائدہ اٹھا لیا جائے تو اس کی رخصت ملتی ہے کیونکہ ایسا شخص گناہ کرنے کے ارادے سے وہ کام نہیں کر رہا بلکہ مجبور کر رہا ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے کہو تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی یعنی حلال میں بہت وسط ہے صرف چند گنتی کی چیزیں حرام ہے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 یعنی اگر وہ حلال ہو یعنی حلال بزات ہو اور تمہارا کھانا ان کے لیے اور محفوظ عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں یعنی اہل کتاب کی پاک دامن عورتیں خواہ وہ اہل ایمان کے گروہ سے ہوں یا ان قوموں میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی یعنی اہل کتاب میں سے لیکن شرط کیا ہے کب حلال ہوں ہوگی تم ان کے مہر ادا کر کے نکاح میں ان کے محافظ بنو نہ یہ کہ آزاد شہبت رانی کرنے لگو یا چوری چھپے دوستیاں کرو آشنائیاں کرو یہ چیز حرام ہے یہ چیز ناپسندیدہ ہے یعنی عورت کوئی بھی ہو چاہے غلام ہو یا آزاد ہو یا اہل کتاب میں سے ہو تو مردوں کو حکم یہ دیا گیا ہے کہ وہ ان سے صرف اس صورت میں تعلق رکھیں جب ان کو ان کا حق دیں ان کا مہر دیں باقاعدہ طریقے سے نکاح کریں اور معروف طریقے سے اعلان کر کے نکاح کریں چوری چھپے نہیں کیونکہ چوری چھپے نکاح کرنے سے اور غلط طریقوں سے تعلق رکھنے سے عورت کے حقوق پر زد پڑتی ہے اس کو نقصان پہنچتا اس کی عزت کو انسانوں کے نصب کو اور بے شمار اس سے خرابیاں جنم لیتی ہیں معاشرے کے اندر ایک انارکی کی پھیلتی ہے ان ریسٹ پیدا ہوتا ہے وہ میں اکفر بل ایمان فقط حب اور جو کسی نے ایمان کی روش پہ چلنے سے انکار کیا یعنی اللہ تعالی کی حدود کا اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کا انکار کیا تو اس کا سارا نامہ زندگی تو اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے وہ فل آخرت من الخاصرین اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا اب یہاں مزید اہل ایمان کو کچھ ہدایات دی جا رہی ہیں جن میں خاص طور پر تہارت کے مسائل ہیں یادین آ منو اے لوگ جو ایمان لائے ہو اذا قمتم تم الاف سلات وجوہ کم و ادیا کم ال جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں اور ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو یعنی چہرے دھو لو اور ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو وم سہو اور اپنے سروں کا مسا کر لیا کرو اور اپنے پاؤں کو بھی دھو لو تکنو سمیت پیچھے کھانے میں حلال اور پاک کی بات ہوئی پھر نکاح میں حلال پاک کی بات ہوئی اور اب جسمانی تہارت اور صفائی ستھرائی کی بات ہو رہی گویا تہارت ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے مومن کو ظاہری باتنی اپنی معاشرتی زندگی میں اپنی عبادات میں ہر جگہ صفائی تہارت پاکیزگی کا اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا ہے یہ اس دین کی پہچان ہے وہ ان کن تم جنوبن اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو بھی پاکیزگی حاصل کرو یعنی غسل کرنا واجب ہے آیت کا پہلا حصہ وضو کے بارے میں ہے اور یہ حصہ غسل کے بارے میں لیکن اگر کوئی مجبوری ہو وہ ان کن تم مردہ اگر تم بیمار ہو اولا سفرن یا مسافر ہو اوجا من فلم مستم انجما اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص رف حاجت کر کے آئے یا تم نے عورتوں کو ہاتھ لگایا ہو اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو یعنی تیمم کرو بس اس پر ہاتھ مار کر اپنے منہ اور ہاتھوں پر پھیر لیا کرو تو تین چیزیں ہو گئی غسل وزو اور تیمم اور یہ تینوں چیزیں انسان کی پاکیزگی کے لئے ضروری ہیں اس موقع کی مناسبت سے جو بھی کرنے کا حکم دیا گیا ہو کچھ مواقع پر وضو کافی ہوتا ہے کچھ مواقع پر غسل ضروری ہوتا ہے اور اگر انسان بیمار ہو یا پانی نہ ملے تو پھر غسل اور وضو دونوں کو تیمم کا فائد کرتا ہے اور تیمم میں کیا ہے کہ مٹی سے پاکیزگی حاصل کرو اور یہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو سہولت دی ہے یرید اللہ علیکم من حرج اللہ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا یعنی تمہیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا کہ اگر تمہارے پاس پانی نہیں تو بھی تم کہیں سے تلاش کرو یا یہ کہ تم بیمار ہو تو پھر بھی تمہیں نہانا ہوگا ضروری یا وضو ضروری کرنا ہوگا چاہے تم تمہاری جان کو خطرہ لاحق ہو ایسا نہیں ہے اسلام میں ایسی شدت پسندی نہیں اور نہ ہی ایسے ظلم کا حکم دیا گیا ہے بلکہ بندوں کو رخصت دی گئی اور یہ رخصت ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ پر ہے مثلا حرام کھانے کی تفصیل بتانے کے بعد جب اس سے روکا گیا تو مجبوری کی حالت میں اس کے بھی چند لکموں کی اجازت دے دی گئی یہاں بھی اصل طریقے بتا دیے گئے اور پھر اکسپشنل کیسز میں رخصت کا پہلو بھی بتا دیا گیا اور یہی ہمارے دین کا اعتدال اور خوبصورتی ہے کہ اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو انسان کے بس سے باہر ہو یا انسان کے لئے مشکل کرتی ہو اللہ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا مگر وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دے شاید کہ تم شکر گزار بنو اللہ نے تم کو جو نعمت عطا کی ہے اس کا خیال رکھو یعنی یہ یاد رہے کہ تم مسلمان ہو اپنی اس آئیڈینٹی کو نہ بھولو اور اس پختہ عہد و پیمان کو نہ بھولو جو اس نے تم سے لیا ہے یعنی تمہارا یہ قول کہ ہم نے سنا اور اطاعت کو کی یعنی وومن کی شان یہی ہے کہ وہ اللہ کی بات سنے اور فوراً دل میں ارادہ کر لے کہ جو سنا ہے اب مجھے اس پر عمل بھی کرنا ہے یہ نہ کہے کہ ہاں پتہ تو چل گیا لیکن جب عمل کی باری آئے گی دیکھی جائے گی اللہ سے ڈرو کیونکہ وہ تمہارے دلوں کے حال بھی جانتا ہے کہ تم سوچتے کیا ہو کہ حکم کو سن کر تمہارے دل کی حالت کیا ہوتی ہے تمہاری نیت کیا ہوتی ہے تمہارا ارادہ کیا ہوتا ہے اطاعت کا ہوتا ہے یا نافربانی کا اللہ دلوں کے راست تک جانتا ہے ان اللہ علی ممبدا تو لہذا دل کی حالت کے بارے میں بھی اپنے رب سے ڈرو یا آمنو پھر ایمان والوں کو خطاب ہے اے لوگ جو ایمان لے آئے ہو اللہ کی خاطر راستی پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو یعنی عدل و انصاف سے کام لو کیونکہ عدل و انصاف کرنے والے اللہ کے محبوب ہیں قیامت کے دن نور کے ممبروں پر ہوں گے کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ یعنی عام روزمرہ زندگی ہو یا پھر اجتماعی زندگی قومی زندگی کہیں پر بھی اختراف ہو عداوت ہو جائے کسی سے تو بھی انسان کے لیے کیا لازم ہے کہ انصاف سے کام لے کسی بھی گروہ کسی بھی قوم کسی بھی شخص کی دشمنی انسان کو اتنا مشتعل نہ کر دے اتنا شدت پسند نہ بنا دے کہ وہ انصاف نہ کرے عدل کرو وہاں بھی انصاف سے کام لو یہ خدا ترسی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے ہوا اقرب ال تقوا یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے وہ تق اور اللہ سے ڈرو ان اللہ قبیر بے شک اللہ خبر رکھتا ہے اس چیز کی جو بھی تم عمل کرتے ہو تمہارے امال سب اللہ کی نظر میں ہیں ظلم کرو گے کسی پر زیادتی کرو گے فتنہ فساد برپا کرو گے تو وہ بھی اللہ دیکھتا ہے اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک کام کریں وعدہ کر رکھا ہے کس چیز کا لہم مخفرت اجر نظیم کہ ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر اور دوسری طرف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 اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد دیا تھا اور ان میں بارہ نقیب مقرر کیے نقیب کا معنی ہوتا ہے نگرانی کرنے والا تفتیش کرنے والا تو بنی اسرائیل کے چونکہ بارہ قبیلے تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک زبردست آرگنائزیشن کی اور ان میں سے ہر قبیلے کے اندر ایک الگ لیڈر مقرر کر دیا تاکہ وہ ان کے حالات کے اوپر نظر رکھیں اور ان کو دین کی تعلیم دیں اور ان کو بدعملی عملی سے بچائیں بد اخلاقی سے بچائیں اور ان سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں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 تو اللہ تعالی برائیوں کو بھی دور کر دیتے ہیں اور اپنی مدد سے نواستے ہیں۔ اور پھر آخرت میں کیا انجام ولا ادخلنکم جنات تم کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ فمن كفر بعد ذلك منكم فقد دل سوا السبيل مگر اس کے بعد جس نے تم میں سے کفر کی روش اختیار کی تو در حقیقت اس نے سوا السبیل گم کر دی یعنی پھر وہ تباہی کے رستے میں بھٹک گیا فَبِمَا نَقْدِهِمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قاسیا بس بوجہ اس کے کہ انہوں نے اپنے پختہ عہد کو توڑ ڈالا ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے لن ہم نے ان پر لانت کیونکہ شروع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس صورت کے عہدوں کو اقوت کو بندشوں کو نبھانے کا حکم دیا تو یہاں پر خبردار کیا جا رہا ہے کہ جس قوم نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑا پھر دیکھو اس کا انجام کیا ہوا اللہ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا اور وَجعلنا قلوبهم ان کے دلوں کو ہم نے سخت کر دیا یعنی ان پہ بےحسی تاری ہو گئی اور جب کسی قوم پر زوال آتا ہے اور وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوتی ہے تو پھر اس کے اندر بےحسی کمر جام ہو جاتا ہے وہ بڑے بڑے جرم دیکھتی ہے اور وہ تس سے مس نہیں ہوتی وہ خیر اور بھلائی کے کاموں میں آگے نہیں بڑھتی وہ برائیوں سے نہیں روکتی الکلم اور اس سے آگے بڑھ کر اللہ کے کلام کے ساتھ کھیلنے لگتی کہ وہ اللہ کے کلام کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا دیتے ہیں اس سے پھیر دیتے ہیں یعنی الفاظ کا الٹ پھیر کر کے بات کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں وہ نسو ہزم مما رکی اور جو تعلیم انہیں دی گئی تھی اس کا بڑا حصہ بھول چکے ہیں. یہ سب کچھ ہوتا کیوں ہے جب انسان اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت سے تعلق نہیں رکھتا اور اس کو بھلا دیتا ہے پس پش ڈال دیتا ہے اور آئے دن تمہیں ان کی کسی نہ کسی خیانت کا پتہ چلتا رہتا ہے ان میں سے بہت کم لوگ اس ایب سے بچے ہوئے ہیں پس جب یہ سال کو پہنچ چکے ہیں تو جو بھی کریں پھر ان سے توقع کی جا سکتی فاف ان ایسے لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے کیا رویہ کیا جائے یعنی اصلاح کی کوشش تو جاری رہے لیکن ان سے درگزر کیا جائے ان کو معاف کر دیا جائے ان سے چشم پوشی کی جائے ان اللہ محسنین بے شک اللہ محسنین سے محبت رکھتا ہے یعنی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان دوسروں کی غلطیاں دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ وہ غلط کر رہے ہیں لیکن یہ ممکن نہیں ہوتا کہ ہر وقت ہر غلطی پر دوسرے کو پکڑ لیا جائے اور ہر وقت ہر غلطی پر اس کو جھنجھوڑا جائے کیونکہ جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو بار بار کے احساس دلانے سے بھی لوگوں کو بات سمجھ نہیں آتی تو ایسی صورت میں پھر انسان اپنے مقصد سے ہٹنے لگتا ہے کیونکہ اگر آپ لوگوں کی ہر بات پہ اُلٹ جائیں ہر بات پر ایک طوفان کڑا کر دیں تو نتیجہ کیا ہوگا آپ اپنا کام کبھی بھی نہیں کر سکیں گے تو بہت دفعہ ایسی صورت حال میں کہ جب ہٹ دھرم لوگ آپ کے آس پاس ہوں تو پھر ان سے آپ چشم پوشی کریں اگنور کر دیں ایسا کرنا ہوتا تو بہت مشکل ہے لیکن یہ احسان کے درجے میں ہے تو اللہ تعالی محسنین سے محبت کرتا ہے وہ من اللہ قالو انا نسارا اسی طرح ان لوگوں سے بھی ہم نے پختہ عہد لیا جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں نصارہ وہ ہیں جنہوں نے عیس علیہ السلام کی پکار پر کہ من انساری انہوں نے کہا کہ ہم مددگار ہیں تو اس پر ان کا نام نصارہ پڑ گیا یا یہ کہا جاتا ہے کہ ناصرہ سے ہے یہ لفظ جو مسیح علیہ السلام کا وطن تھا اس کی طرف ان کی نسبت ہے تو ان لوگوں سے بھی ہم نے پختہ عہد دیا تھا مگر ان کو بھی جو سبق یاد کرایا گیا اس کا بڑا حصہ انہوں نے بھلا دیا فراموش کر دیا فنسو ہزم نتیجہ کیا ہوا یعنی اس قوم نے جب عہد شکنی کی تو انجام کیا ہوا ہم <القیامة> نے ان کے درمیان عداوت اور بغض ڈال دیا یعنی ان کے درمیان آپس میں دشمنی اور بغض و عناد کا بیج بو دیا یہ سزا ہوتی ہے اس قوم کی جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑتی ہے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 ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا ہے جو کتاب الہی کی بہت سی ان باتوں کو تمہارے سامنے کھول رہا ہے جن پر تم پردہ ڈالا کرتے تھے یعنی جن کو تم نے چھپایا ہوا تھا اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی کر جاتا ہے یعنی بعض خیانتیں تو کھول دی گئی تمہاری اور بعض جن کی ضرورت نہیں تھی ان کو چھوڑ دیا گیا قجا نورم و کتاب مبین تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آ گئی ہے اور ایک ایسی حق نما کتاب جس کے ذریعے سے اللہ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طالب ہیں سلامتی کے طریقے بتاتا ہے یعنی یہ کتاب قرآن مجید لوگوں کو اللہ کی رضامندی اور سلامتی کی راہوں پر لے جاتا ہے وہ یوخری جہم ظلمات النور اور ان کو اپنے عزم سے اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لاتا ہے اور راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے لقت کفر قالو ان اللہ هو ابن یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی خدا ہے یعنی مسیح علیہ السلام کو معبود بنا ڈالا شعیل ان ان مریم و و من الارض جميعا دیجئے اگر اللہ ارد کہ مریم کو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 اس کو ایک خاص رنگ شکل ذائقہ خوشبو دی ہے اس میں انسان اپنی مرضی سے تبدیلیاں نہیں کر سکتا تو وہ رب کسی انسان کو کس انجام سے دوچار کرنا چاہتا ہے اس پر بھی پوری طرح قادر ہے اس کا بھی مالک ہے وَقَالَتِ نَحْنُ أَبْنَا و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے چہیتے ہیں ان سے پوچھو پھر وہ تمہارے گناوں پر تمہیں سزا کیوں دیتا ہے در حقیقت تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے اور انسان اللہ نے پیدا کیے وہ جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ زمین و آسمان اور ان کی ساری موجودات اسی کے ملک ہیں اور اسی کی طرف سب کو واپس جانا ہے اے اہل کتاب ہمارا یہ رسول ایسے وقت تمہارے پاس آیا ہے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 اس نے تم میں نبی پیدا کیے تم کو فرما روا بنایا تم کو وہ کچھ دیا جو دنیا میں کسی کو نہیں دیا اے قوم اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے یعنی مسل السلام جب بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر صحرائے سینا میں لائے تو اس وقت امالخہ کا زوال شروع ہو چکا تھا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم بس ایک سٹیپ اور اٹھاؤ اور اپنے ملک داخل ہو جاؤ اور امن سے جا کر رہو لیکن انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا ہمارے لیے تو بہت مشکل بات ہے تفصیل آگے آ رہی ہے فرمایا پیچھے نہ ہٹو ورنہ ناکام اور نہ مراد پلٹو گے انہوں نے جواب دیا اے موسا وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں ہم ہرگز وہاں نہ جائیں گے ملک ان کا اپنا ہے لیکن دشمنوں سے ڈر گئے جب تک وہ وہاں سے نہ نکل جائیں ہاں اگر وہ نکل گئے تو ہم داخل ہونے کے لیے تیار ہیں وہ پھر آپ کا کیا کمال ہے اصل بات تو یہ کہ اللہ کی اطاعت کرو جو کرنے کو کہہ رہا وہ کر جاؤ ان ڈرنے والوں میں دو شخص ایسے بھی تھے جن کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا انہوں نے کہا کہ ان جباروں جب کے مقابلے میں دروازے کے اندر گز جاؤ جب تم اندر پہنچ جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے انہوں نے ایک طریقہ بتا دیا جو اللہ نے اپنی حکمت سے ان پر القا کیا اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو وہ ان کو انکریج کر رہے ہیں. اور ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ وہ تواس بالحق و تواس بالصبر صبر کیا جائے اگر ایک شخص کسی کام کو نہیں کر پاتا تو اس کو کرنے کی ہمت افزائی کی جائے اور اس کو کرج دلائی جائے اور سپورٹ کیا جائے تو وہ اللہ سے ڈرنے والے دو بندے ایسے تھے جو یہ کر رہے تھے مگر بنی اسرائیل اپنی بزدلی کی وجہ سے مان کے نہیں دے رہے تھے لیکن انہوں نے پھر یہی کہا اے موسا ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے اب دیکھیں سریحن اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے جب تک وہ وہاں موجود ہے ہم نہ جائیں گے بس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو ہم یہاں بیٹھے ہیں اب ہر درمی کی انتہا ہے اس پر موسا علیہ السلام نے کہا اے میرے رب رب انی لا املی کو اللہ نفسی و اخی اللہ میرے اختیار میں کچھ نہیں مگر میں خود یا میرا بھائی پس تو ہمیں ان نافرمان لوگوں سے الگ کر دے اللہ نے جواب دیا اچھا تو وہ ملک چالیس سال تک ان پہ حرام ہے یہ نافرمانی کی سزا ان کو ملی اب مصر سے بھی نکل چکے تھے اور اپنا ملک بھی اس کا دروازہ بھی بند لہذا اب ان کے لیے اور کچھ نہ تھا سوائے اس کے کہ وہ صحرا میں زندگی بسر کریں اب ہوا یہ کہ چالیس سال تک ان کی نسل میں جو بیس سال کے اوپر کے جتنے لوگ تھے سب المٹ ہو گئے سب ختم ہو گئے اور ایک نئی نسل پر کے تیار ہوئی جو چالیس سال صحرا میں رہی اور پھر یوش بن نون کی قیادت میں ان لوگوں نے اپنا ملک فتح کیا وہ ملک چالیس سال تک ان پہ حرام ہے یہ زمین میں مارے مارے پھریں گے ان نا فرمانوں کی حالت پر ہرگز ترس نہ کھاؤ یعنی پھر ایسے ظالموں پر افسوس نہ کرو کیونکہ یہ ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے